آ اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈے مسمار ہوئی پڑی تھی اپن چھتوں پر بولا اسے کون کرج نلائی گا اللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مردہ رکھا سو برس پھر زندہ کر دیا فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا، آ کچھ کم فرمایا نہ تجھے سو برس گزر گئے اور اپنی کینی اور پان کو دیکھ کے اب تک بونا لایا اور اپنی گدھے کو دیکھ کے جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشان کریں اور ان ہڈیوں کو دیکھ کون کر ہم انہیں اٹین دیتے پھر انہیں گوشت پہناتی ہیں جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے